جہاں سب کا علم ختم ہو جاتا ہے ایک بچے کا پیشاب رک گیا اور جسم پھولنے لگا ماں باپ نے اپنے علم اور تجربے کے مطابق دوائیاں ٹوٹکے استعمال کیے مگر مرض بڑھتا گیا آس پاس کے حکیموں کو دکھایا انہوں نے اپنے علم کے مطابق علاج کیا مگر بچے کی حالت خطرے تک جا پہنچی اب پریشانی سے تڑپتے ماں باپ اسی ہسپتال لے گئے ڈاکٹر اس کی حالت دیکھ کر چیخنے لگے کہ اتنی دیر کیوں کر دی اب ڈاکٹروں نے اپنے ایم کے مطابق ٹیسٹ شروع کیے ان کے علم اور ان کی مشینوں نے فیصلہ دیا کہ بچے کا فوری آپریشن کیا جائے اور گردوں کی دھلائی ہوگی اور اس میں تاخیر موت کا سبب بن سکتی ہے ماں باپ تیار ہو گئے ڈاکٹرز نے کاغذ لا کر رکھا کہ اس پر دستخط کر دو تاکہ آپریشن شروع ہو والدین راستخط کے لیے مکمل تیار تھے کہ ایک اللہ والے نے پوچھا آپ نے استخارہ کیا ہے والدین نے کہا اس میں استخارہ کی کیا بات ہے سب کا علم یہی فیصلہ دے رہا ہے اور اب اگر تاخیر ہوئی تو ہمارا لخت جگر مر جائے گا اللہ والے نے کہا دیکھو جہاں مخلوق کا سارا علم ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ تعالی کا علم شروع ہوتا ہے اور استخارہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کے اسی علم سے روشنی اور خیر حاصل کرنا ہے چند منٹ کا کام ہے غفلت نہ کرو والدین مان گئے فوراً دونوں ہسپتال کی مسجد میں گئے وضو کیا اور دو رکعت قرب بالی نماز صلاح استخارہ ادا کی یا اللہ خیر کا سوال یا اللہ آپریشن میں خیر ہے تو کرا دے خیر نہیں تو بچا لے استخارہ کی مصرون دعا پڑھی ان کو پریشانی کی حالت میں شیطان نے ہڑ بونگ مچا کر اللہ تعالی سے دور کر دیا تھا استخارہ کی دورکاتوں نے وہ دوری دور کر دی انہیں اللہ تعالی کا قرب ملا دعا کر کے واپس آیا تو ڈاکٹروں کی ٹیم جو پہلے آپریشن کا اصرار کر رہی تھی اب مذبذب تھی کیونکہ بچے کا جسم بہت پھول چکا تھا اور اسے کٹ لگانے سے پورا جسم بکھر سکتا تھا چنانچہ کچھ دوا دینے اور انتظار کرنے کا فیصلہ ہوا والدین دوا لے کر بچے کو گھر لے آئے تو اس کی حالت بدلنے لگی طویل قصہ ہے مختصر یہ کہ تین دن میں وہ بالکل درست ہو گیا اب ڈاکٹر کہنے لگے کہ اگر اس دن والدین دستخط کر دیتے اور آپریشن ہو جاتا تو یہ بچہ ختم ہو جاتا